وَعِلَىٰ آلِكَ وَصْحَابِكَ يَا نور الله رحمتِ عالم نورِ مجسم شاہِ بنی آدم رسولِ محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے تم اپنی مجلسوں کو بجھ پر درود پڑھ کر آراختہ کرو تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لئے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مکہ اور پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین رمضان المبارک مبارک چودہ سو بتیس ہجری کا پہلا روزہ یا باب المدینہ اور پاکستان وغیرہ جو ان ممالک میں ختم ہوا اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو بالخصوص جو روزے رکھے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے یہ ماہ مبارک بڑی برکتوں والا بڑی شان والا ہے اور ایک نظام زندگی کو کویا کہ بالکل وہ تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے وہ لوگ جو عام دنوں میں حرام نہیں چھوڑتے تھے یہ ماہ رمضان انہیں روزے رکھوا کر ایک مخصوص وقت میں مخصوص وقت میں وہ کام بھی وہ امور بھی چھڑوا دیتا ہے جو عام دنوں میں جائز ہوتے ہیں حلال ہوتے ہیں ایک پریکٹس ایک ذہن دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان چیزوں کو ان اوقات میں کرنے کا منع فرمایا تو تم نہیں کرتے اپنے رب عزب اجلّہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تو اس کے علاوہ میں وہ کام کیوں کرتے ہو جو اللہ تبارک و تعالی نے منع ہی فرمائے ہوئے کہ یہ کام مت کرو البتہ زندگی میں کئی رمضان آئے یہ بھی اللہ کی رحمت سے ہمیں رمضان نصیب ہوا پچھلے رمضان جو گزر گئے ہماری حالت میں کوئی خاطر تبدیلی نہیں آئی نیت کرنے پہلا روزہ ہے ختم ہوا دوسرا روزہ شروع ہوا ہے دوسرا روزہ کل ہے تو نیت کر لیں کہ یہ رمضان میری تبدیلی کا سبب بنے گا تبدیلی کیا تبدیلی آماد میں تبدیلی سوچ میں تبدیلی نمازیں ب جماعت پڑھنے والا میں بن جاؤں گا اب تک اگر میری داڑھی نہیں تھی تو میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دار شریف اپنے چہرے پر سجاؤں گا اللہ تعالی کے حکم کے مطابق اپنی زکوٰۃ پوری ادا کروں گا مثال کے طور پر جو زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے اب ہماری ایک پریویس کیلکولیشن چل رہی ہوتی ہے جس پر ہم اپنی زکوات کو آگے ایک اندازہ کر کے تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بجائے میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر اب تک نہیں کیا تو آپ ایک بار کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ آپ کنفم ہو جائیں کہ میرے پاس یہی وہ مال ہے اس کی یہ مالیت بنتی ہے جس پر اتنی होती ہوتی ہے اتنا قرض نکل گیا اتنا निकल نکل گیا جو ایک اس کا شیڈول ہے ایک میتھڈ ہے زکوۃ نکالنے کا اس کے مطابق زکوٰۃ نکالیں جو مال تجارت وغیرہ آپ نے رکھا ہوا ہے ان سب کو کیلکولیٹ کر لیں ایوری تھنگ آپ کیلکولیٹ کریں اور جن جن پر زکوٰۃ بنتی ہے ریٹ بھی کافی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں پچھلے سالوں اس سال میں سونے کے دام بہت زیادہ آگے بڑھے ہیں تو ڈیفینےٹلی زکوات کا بھی اماؤنٹ بڑھی جائے گا آپ خوش ہوتے ہیں کہ چلو میرے پاس اتنا سونا پڑا تھا تو اب اتنا مہنگا ہو گیا ہوگا مہنگا ہو گیا اپنی جگہ پر ہے لیکن اسی کے مطابق زکوٰت بھی کیلکولیٹ کی جائے گی زکات پچھلے سال کے ریٹ کے مطابق نہیں دی جائے گی کہ سونا تو زیادہ بڑا نہیں تھا نہ ایک کنگوٹھی لی نہ ایک ٹاپس لیا نہ ایک ایئر لی نہ ایک چین لی نہ ایک لیا کچھ بھی تو نہیں لیا سونا جیسا پچھلے سال تھا اس سال بھی اتنا پڑا ہوا ہے لیکن پچھلے سال سونے کی اور اس سال سونے کی قیمت میں بہت فرق ہو چکا ہے بہت فرق ہو چکا ہے نیو کیلکولیشن کے ساتھ نئے اماؤنٹ کے ساتھ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ خوش دلی کے ساتھ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفق عطا فرمائے حج فرض نہیں ہے تو نیت کر لیں کہ میں حج فرض ہے تو نیت کر لیں کہ میں اپنا فرض حج ادا کروں گا یوں حقوق العباد حقوق اللہ کے حوالے سے اپنی سوچ پیدا کریں کہ میں حقوق کی ادائیگی کے لیے اپنی سوچ بناؤں گا اور آج کے بعد میں حقوق العباد تلف کرنے سے بچوں گا اور اب تک جن جن کی حقوق تلف کیے ہیں ان سے بھی معافی اور تلافی دونوں کی صورتیں پیدا کر لوں گا البتہ چونکہ ماہ رمضان المبارک کا یہ پہلا بیان تھا یہ یا لذینہ آمنو یعنی اے ایمان والوں کے تحت تو کچھ ابتدائی مدنی پول میں نے آپ کو بیان کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی خوب خوب خوب خوب برکت عطا فرمائے اور اس ماہ کی برکت سے ہمارے گھروں میں ہمارے کاروبار میں ہمارے جان و مال میں جو پریشانیاں ہیں جو تکلیفیں اللہ تعالی اس سے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں دور فرمائے بالخصوص افطار کا وقت بڑا ہی اہم اور قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے الحمدللہ کچھ ہی دیر پہلے آپ نے مدنی چینل پر مناجات افطار کا منظر بھی دیکھا ہوگا اسلامی بھائیوں کی آہ وزاری اور عقت قلبی کا بھی منظر آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا یقیناً گھروں میں بیٹھے بھی میرے ناظرین بہت زیادہ اس معاملے میں ہو سکتا ہے کہ اپنے رب ادب کی بارگاہ میں گریا وزاری کرتے ہوں تو بڑی مقبولیت کا وقت ہے ساتھ ہی ایک اور مدنی پھول عرض کرتا چلوں ہم لوگ شہری میں جو اٹھتے ہیں جب شہری میں ہم جب اٹھتے ہیں تو کیا ہی بہتر ہو کہ جب ہم شہری کے لیے اٹھے ہیں تو کچھ ایسے ترقی بن جائے کہ آپ کو یہ یاد رہے کہ میں چونکہ عشاء وغیرہ پڑھ کے سویا ہوں ماشاء اللہ ترابی بھی ایک تعداد پڑتی ہے تو عشاء پڑھ کے سویا ہوں تو اب جب اٹھا ہوں تو تحجد کا وقت یعنی نیند کر لی نا تھوڑی سی تحجد کا وقت شروع ہو چکا ہے تو تحجد تحجد کی نماز ادا کر لیں کم از کم اسکم کم از کم کچھ نہیں کچھ نہیں دو رقب ہی ادا کر لیں کچھ نہیں کچھ نہیں اب دونوں رقبوں کے اندر سورہ اخلاص پڑھ لیں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اور اس کے بعد دعا کریں بڑا ہی قبولیت کا وقت اور استغفار کا وقت ہے سحری بھی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے سنت ہے سحری کرنا روزے پر مدد پانے کے لیے تو تحجد دعا استغفار اپنے لیے امت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دنیا بھر کے جو اسلام بھائی مدنی چین بالخوش ہمارے شہر باب المدینہ کے لیے بھی ضرور دعا کریں اللہ تعالی ہمارے شہر باب المدینہ کو امن کا گہوارہ بنائے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے عالم اسلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے ہماری اسلامی سرحدوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے اور غیر مسلموں کے ناپاک عزائم کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے پوری امت کے لیے دعا, دعا کریں اپنے لیے دعا کریں اپنے پروسیوں کے لیے دعا کریں اپنے احباب کے لیے دعا, دعا کریں والدین کے لیے دعا کریں اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی مقف ان کی جنت ان کی خبر جنت کا باغ بنے آتا وسلم کا جنت پروس نصیب ہو صحت ابا قید حیات ہیں تو ان کی صحت ان کی تندرستی ان کی سلامتی کی دعا کریں ان کی خوشیوں کے لیے دعا کریں اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے دعا کریں بہت مشہور ہے بہت پیاری دعا اللہ ربنا حبلا نام زبا جینا ضرور قرۃ وج علہ وج اللہ امام بڑی پیاری دعا ہے یہ کہ اس میں اپنے بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک کرنا کہ یہ نیکی پرہیزگاری اور اللہ کی اطاعت و فرما بداری کے ذریعے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور وجہ اللہ علمقینہ امام اور مجھے متقیوں کا امام بنا دے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور متقیر اور پر پرہیزگار بنائے یوں بڑی قرآن پاک کے اندر دعائیں ہیں پڑھنے کے دن ہیں قرآن پاک کی آیتوں کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں کافی ساری دعائیں بھی ہمیں ملیں گی تو یہ چند مدنی پھول ذہن میں تھے میں کہا عرض کر دوں ہمارا سلسلہ ہے اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نوے مقامات پر اہل ایمان کے لیے خصوصی خطاب عطا فرمایا ہے اور اس سے ہمارے رب کریم کا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت سے جو خصوصی تعلق ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے بیس مقامات پر عام انسانوں سے عمومی خطاب کیا گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ خصوصی فضل ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علاموں کو قرآن کریم میں نو مرتبہ برائے راست یا ایوہ آمنو اے ایمان والو خطاب فرمایا جبکہ قرآن پاک کی متعدد آیات میں مومنین و مومنات کا خصوصی ذکر کیا گیا ان تمام آیات میں ہمیں بشارتیں بھی دی گئی ہیں نافرمانی فرمانی اور حکم عدولی صورت میں عذاب و سزا سے بھی ڈرایا گیا ہے کہیں اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے تو کہیں تقوے کی دعوت دی جا رہی ہے معاشی اور معاشرتی زندگی کا صلیقہ سکھایا جاتا ہے تو کچھ آیات ہیں جن میں اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت و فما بدارے کی دعوت دی جا رہی ہے کہیں دنیاوی عیش و عشرت سے دور رہنے کی تلقین کی گئی اور دنیا کو قلیل اور عارضی و وقتی ساز و سامان قرار دیا گیا ان آیات میں عدل عدل و انصاف صداقت امانت دیانت قناحت محبت و شفقت حقوق العباد کی ادائیگی والدین کی اطاعت عزا اقریبا سے محبت چھوٹوں پر شفقت انفاق فی سمیل اللہ یعنی رائے خدا حضرت اللہ میں خرچ کرنا دینی اور دنیاوی ذمہ داریوں کی ادائیگی فضول خرچی اور بیرا روی سے بچنے حرام و حلال میں امتیاز کرنے غرض زندگی کے ان تمام مسائل کو بیان کیا گیا اور وہ تمام اصول بتائے گئے جو زندگی کو پرسکون بنانے اور معاشرے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے بنیادی حیثیت کے حامل ہیں اب جیسے کہ نوے مقامات اور اللہ تبارک و تعالی نے اس خطاب سے یاد کیا یا آئی ہو آمنو اے ایمان والو اور ہمارے بیان کا میش مطلب ماہر میں ہی ہوں گے کوشش کی جائے گی کہ اس میں اطل امکان ایسے عنوان کا انتخاب کیا جائے جو ہماری معاشرتی زندگی سے ہمارے اعمال اور عقائد سے بہت ہی گہرے اس کی مت ہے اسی میں جو قرآن پاک میں سب سے پہلے اس جگہ پر جو بیان ہوا وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چار میں یہ بیان ہوتا آیا ہے چنانچہ سرکار مدینہ راحت قلب وسینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحبۂ کرام علی صحبہ اکرام مردوان کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے راعین رائنا یا رسول اللہ اس کے یہ معنی تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیے یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے اب یہود کی جو لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا انہوں نے اسی بری نیت سے کہنا شروع کر دیا یہی لفظ حضرت سعیدہ صاحب سعید بن ماحذ رضی اللہ تعالی عنہ یہود کی اصطلاح یعنی جو کوڈ تھا اس سے واقف تھے چنانچہ حضرت سعید بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز یہ کلیمہ ان یہودیوں کی زبان سے سن کر فرمایا اے دشمن خدا تم پر اللہ از وجلہ کی لعنت اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلیمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا یہودیوں نے کہا ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں اس پر آپ ننجیدہ ہو کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضیر ہوئی تھے کہ قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو <سؤال> چار یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راغینا وقول انظرنا واسمعو وقول انظرنا واسمعو ولیل کافیرین اعزاب العلیم میرے عقید نعمت امام علیہ سنت مجدد دین و ملت پروان شمعد رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن تنز الامان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں اور اگر وہ اے کرتے اے ایمان والو روینہ نہ, نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے تو جب یہ آیت تک یہی جو حضرت سعد ماحول ربی اللہ تعالیٰ معاذ ردی اللہ تعالیٰ نے جو بارگاہ صلی اللہ تعالی وسلم حاضر ہوئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں رائنا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی اور اس معائنا کا دسا لفظ ان کہنے کا حکم ہوا تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلاۃ وسلام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ کرنا فرض ہے اور جس کلیمے میں تر کے ادب کا معمولی سب اشائبہ ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے اب سور بقرہ میں قرآن مجید کی یہ پہلی آیت ہے جس میں اہل ایمان کو خصوصی خطاب سے نوازا گیا یا یو لذینا منو لاتین اور اس میں اگر آپ غور کیجئے تو جو سب سے پہلا موضوع جو ہمیں یہاں بیان کیا گیا وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام ہے وہ یا مومنین کو ان کی اول ترین ذمہ داری یہاں سمجھائی جا رہی ہے ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ جس رسول نے تمہیں اللہ از کا پیغام پہنچایا اس پر عمل کا طریقہ سکھایا تمہارے اعمال و عبادت کی ابتدا اس کے ادب اور احترام سے ہونے چاہیے کہ بے ادبی اور گستاخی اللہ کو نہ اپنے لیے گنوا ہے نہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے اپنے رسولوں کے لیے گنوا ہے ایسا شخص کتنا ہی زاہد و متقی عابد و مردود بارگاہ مردود بارگاہ قرار دیا جائے مردود بارگاہ قرار دیا جائے گا تو یہاں پر ہمیں ادب سکھایا جا رہا ہے احترام سکھایا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں اور وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کا ایک ادب ہے کہ کیا کہنا چاہیے یا حکم شر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس لفظ کے دو معائنہ ہوں اچھے اور برے اور لفظ بولنے میں اس برے معنی کی طرف بھی ذہن جاتا ہو تو وہ بھی اللہ ازب اجلّہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے استعمال نہ کیے جائیں نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کا ادب اللہ رب العالمین خود سکھاتا ہے اور ان کے احکام کو خود جاری فرماتا ہے تو میرے مدری چینل کے ناظرین ہمارے صحابہ کرام علیہدوان کی جب ہم اس عنوان میں سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو بڑے پیارے پیارے اور خوبصورت سے واقعات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں کہ انہوں نے کس انداز سے پیارے آکا صلی اللہ تعالی وسلم کا ادب کیا تعظیم کے معاملات بجا لائے اگرچہ قرآن پاک میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں جو بیان کی جا سکتی ہیں اس کے زبن میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادو احترام کے زیبن میں لیکن یہ اپنے موقع پر جیسے سورہ حجرات کے اندر بھی یہ عنوان موجود ہے اور بھی کئی آیات ہیں موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ اس پر بھی بیان کیا جائے گا البتہ سور بقرہ کی اس آیت میں جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ادب و احترام بیان کیا گیا اگر ہم سعی ابو سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی سیرت پاک کو دیکھیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا کمال ادب ایسا ان کی سیرت میں ملتا ہے جو میں آپ کو ان کی ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدین منورہ میں رونق افروز ہوئے اور حضرت سید ابو ایوب انساری ابدی اللہ تعالیٰ عین کو آپ کی میزبانی کا شرف نصیب ہوا تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے دو منزلہ مکان میں اپنے لیے نیچے کی منزل پسند فرمائی میں اور میری عالیہ اوپر کی منزل میں تھے ہم دونوں ساری رات نہ سو سکے اور ایک کونے میں بیٹھے رہے اس سے کہ کہیں ہمارے چلنے سے چھت کی مٹی جھڑے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو تکلیف پہنچے صبح کو سب کو میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ارض کی کہ میرے آقا آپ اوپر کے یہاں فرمائیں مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ہم اوپر ہوں اور اللہ کے رسول نیچے اور اس حال میں ورقی نازل ہو رہی ہو یہ ان کی کیفیت انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مارگا میں عرض کی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلام پر شفقت فرماتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا میرے لیے اور, اور ملاقات کے لیے آنے والوں کے لیے یہی آسان ہے کہ ہم نیچے والے حصے میں رہیں پھر ایک رات ایسا ہوا کہ ہمارے پانی کا گڑھا ٹوٹ گیا پانی دینے لگا میں نے اور میری اہلیہ نے پانی جس کرنے کے لیے اس پر لاف ڈال دیا کہ کہیں یہ پانی نیچے نہ ٹپکنے لگے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو تکلیف پہنچے ہمارے پاس ایک ہی لحاف تھا ہم دونوں نے ساری رات اسی طرح گزاری صبح میں نے بہت اسلار کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ اوپر تشریف فرماؤ ہمارے لیے اب قابل برداشت نہیں کہ آپ نیچے رہیں اور ہم اوپر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے شرم فرمایا اور آپ اوپر کی منزل پر قیام پذیر ہو گئے پھر آگے ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو انصاری ربی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے رات کا کھانا بھیجا کرتے ہیں جب آپ کا بچہ ہوا کھانا واپس آتا تو میں اور میری اہلیہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کی انگلیوں کے نشان دیکھ کر اسی جگہ سے تبورکن کھاتے تھے کتنی خوبصورت ادا تھی حضرت ابو انصاری عبدی اللہ تعالیٰ اور آپ کی اہلیہ آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت بد آتی ہے یعنی کہ جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ وسلم علی علی نے کھانا تناور فرمایا ہوتا وہاں پر انگلیوں کے نشان کو دیکھا کرتے تھے اور ان انگلیوں کے نشان کو دیکھ کر وہ وہی سے کھانا کھایا کرتے تھے کہ یہ تبرک ہے یہ تبرک ہمارے حصے میں آنا چاہیے ایک دن فرماتے کہ ہم نے ایک دن کھانا بھیجا جس میں لہسن اور پیاز وغیرہ بھی تھی جب کھانا واپس آیا تو اس میں ہم نے اپنی انگلیوں کی ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نشان تلاش کیے اب انگلیوں کے نشان نیم تھے اب وہ دونوں پریشان ہو گئے کہ آج نہ جانے کیوں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کھانا تناول نہ فرمایا فرماتے میں گھبرایا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں قربان آج آپ نے کھانا تنابل نہ فرمایا آپ نے فرمایا مجھے اس کھانے میں اس موٹی کی بو آ تھی جسے مطلب آپ نہیں کھاتے تھے پسند نہیں فرماتے تھے جو بھی کہہ لیں آپ کیونکہ میرے پاس جب امین علیہ السلام وقع لے کر آتے ہیں مگر تم سے کھاؤ حضرت ابو یہ ونساری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کے بعد سے کبھی ہم نے کھانے میں لہسن استعمال نہیں کیا میرے مدنی چنل کے ناظرین یہ ایک عشق و محبت کی بات ہے عشق و محبت کا واقعہ ہے غور طلب بات یہ ہے کہ ہمارے صحابۂ کرام علیہ مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا کس قدر ادب بجا لاتے آپ سے کس قدر محبت کرتے کس قدر آپ کی تعظیم کیا کرتے تھے پرانے پاک کی یہ ای ای آیت اس طرح کی دیگر کئی آیتوں کے اندر اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ادب عطا فرماتا ہے کہ اس طرح میرے حبیب کا ادب کرو اس طرح میرے حبیب کے ساتھ معاملات کرو گھر میں آنے کے آداب بات کرنے کے آداب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے بلائیں تو اس کو تمہیں کیا آداب بجا لانے ہیں آپ کی ازواج متحرات امہۃ المومنین ربی اللہ تعالی عنہما ان کے آداب بلکہ اگر ہم مومنین کی بات کریں تو خود پوری شریعت ہمیں صحابہ کرام کے آداب اور صحابہ کرام کے فضائل قرآن پاک میں اس طرح کے ادب کے تعظیم کے محبت کے توقیر کے بہت سے بیانات موجود ہیں البتہ ہمارا چونکہ موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چار ہے جس میں رائینہ کے بجائے انظرنا یہ دعا بھی آپ نے سنی ہوگی مدنی چینل پر کئی مرتبہ یا رسول اللہ انظر حالنا اللہ کرے یہ دعا ہمیں یاد ہو جائے یہ استغاثہ ہے آقا کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر کیجئے یا حبیب اللہ اسم قولنا ہماری پکار سن لیجیے ان میں گناہوں کے دریا میں ڈوبا ہوا ہوں گناہوں کے دلدل میں دستے کرم سے میری مدد کیجیے اس طرح یہ پوری دعا کا خلاصہ ہمیں ہماری مدد فرمائیں اور ہمیں اس دلدل سے اس گناہوں کے دلد, طوفان سے باہر نکالیں البتہ اس آیت کریمہ میں جو ابھی ہم نے سنی آ, اللہ نے ارشاد فرمایا پس میری یعنی اور غور سے سنو میرے آکا صلی اللہ تعالی وسلم کے کلام فرمانے کے وقت یعنی یہاں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے کلام فرمانے کے وقت ہم گوش ہو جاؤ تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائیے کیونکہ دربار نبوت کا یہی ادب ہے حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارکاہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں حاضر ہوا کہ صاحبۂ کرام علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اس طرح ساکن بیٹھے ہوئے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے اب غور کیجیے وس جو ارشاد ہوا اب اس کے بعد یہ جو آپ نے روایت سنی ہے شفا شریف کے اندر اس کو رحمت علیہ نے عقل کیا ہے کہ صحابہ کلام علیہ ودوان اس طرح سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ کے ارشادہ سنا کرتے اور ساکن ہوتے تھے گویا ان کے سرو پر, پر پرندے بیٹھے اگر سیدہ ملا علی کاری علیہ رحمت و باری ارشاد فرماتے جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم سے مروی کوئی حدیث پاک بیان ہو بھی اس ادب کا لحاظ رکھا جائے اور اسے خاموشی سے حماتل گوش ہو کر سنا جائے یہ ہمیں ادب سکھایا جا رہا ہے جب آقا مدینہ آکا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ہمیں سنایا جا رہا ہوتا ہوں تو یہ بہت زیادہ ایک عجیب و غریب انداز ہے ہمارا اسی طرح جب ایک عالم دین بیان کرے جو قرآن کی باتیں بیان کر رہا ہے حدیث کی باتیں بیان کر رہا ہے کیونکہ حدیث پاک ہوا تھا ان نل اولما ان ان نمل اولما ورافت المبیا یعنی ام بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں یہ داود شریف ابو داؤشریف کے حدیث ہے تو یقینا علماء واجب و تعزی میں اور اگر کوئی عالم دین بیان فرما رہے ہوں یہ ہم سب کے لیے بڑے پیارے مدنی پھول میں عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی عالم بیان فرما رہے ہوں عالم دین تو لازم ہے کہ خوب کان لگا کر توجہ سے سنیں چنانچہ جا اعلی حضرت امام علیہ سنت مجدد دین و ملت اور شمع رسالت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمت فرماتے ہیں جو مجلس میں بیٹھا ہوا جو مجلس واض میں بیٹھا ہو اس سے بھی بات کرنا گنا ہے اگرچہ آہستہ ہی ہو اسی طرح صرف بے ضرورت ادھر ادھر دیکھنا یا کوئی حرکت و کو جنبش کرنا خرا ہو جانا یا تکیہ لگا لینا یا سب تکیہ لگا لینا اور یہ سب گستاخی اور بے ادبی اور ہلکا پن اور خفیف اور حرکاتی اور جلد بازی اور حماقت ہے بلکہ لازم یہی ہے کہ اسی یعنی عالم کی طرف توجہ کیے خاموش کان لگائے سنتے رہیں حتا کہ اس کا کلام ختم ہو اس وقت تک نہ ادھر ادھر دیکھیں نہ کوئی جنبش نہ اصلا کچھ بات کریں جب واس میں مطلق حرکت اور آہستہ بات بے ضرورت بھی مستاقی اور بے ادبی اور گناہ ٹھہرے تو غل مچانا گالیاں بکنا کس قدر سخت توہین ہوگا یہ توہین اس میں دین کی توہین نہ ہوگی جو اس وقت واض کرتا ہے بلکہ اصل دین اسلام اور خود ہمارے نبی پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توہین ٹھہرے گی کہ مسند واس اصل مسند حضور پرنور نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح بارہ سفا نمبر ایک سو ستر کے حوالے سے یہ چند مدنی پل میں نے بیان کیے پھر اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اچھا ولیل کا سیرین علیم اور کافیروں کے لیے دردناک عذاب ہے تو ولیل کافرین اور کافیروں کے لیے اس کے تحت مفسرین نے لکھا کہ اس میں اشارہ ہے کہ انبیاء کرام والم السلاط وسلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے انبیاء کرام کا گستاخ کافر و مرتد ہے کہ انتیس حروف کافی مرتد ہے کہ حروف کی نسبت سے انبیاء گستاخی کے بارے میں کفریات کی مثالیں پیش کرتا ہوں اور یہ مثالیں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جوا جو مقتط المدینہ کی متبوعہ ہے اس کے صفحہ نمبر تین سو بتیس پر یہ ہے جو کہ حضرت سیدنا عیسیٰ نبینا نبینہ والسلام اللہ عزب وجلہ کے بیٹے ہیں وہ کافر ہے غیر انبیاء کے لیے وقی نبوت ماننا کفر ہے جو کہے کہ نبوت عبادت اور ریاضت کر کے حاصل کی جا سکتی ہے وہ کافر ہے جو شخص نبی سے نبوت زائل ہو جانے کو جائز جانے وہ کافر ہے جو شخص یہ کہے کہ کسی نبی نے اللہ تعالیٰ کے کسی حکوم کو چھپایا اور لوگوں تک نہ پہنچایا وہ کافر ہے جو غیر نبی کو نبی سے افضل یا اس کے برابر مانے وہ کافر ہے آئمہ اہل بیت کو انبیاء کرام سے افضل جاننا کفر ہے امیر مومنین مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وج کریم کو جو نبیوں سے افضل یا برابر بتائے وہ بھی کافر ہے جس نے توہین یا دشمنی کے طور پر تمنا کی کہ انبیاء کرام علیہسلاسلام میں سے کوئی فلا نبی نہ ہوتا اس نے کفر کیا کسی نبی کی ادنا توہین یا تقزیب یعنی جتلانا کفر ہے یہ کہنا کہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا اللہ ازب جلح کی شان کی آگے چمار سے بھی ذلیل ہے کلمہ کفر ہے امبی عزت انبیاء کرام علیہ سلاۃسلام کو ناکارے لوگ کہنا خالص کفر ہے جو کہے کہ میں اس کے کلام کی تصدیق نہ کروں گا اگرچہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو وہ کافر ہے کسی سے کہا نبی اور فرشتے بھی تیرے سامنے گواہی دیں کیا تب بھی تو ان کی تصدیق نہ کرے گا اس نے کہا ہاں جواب دینے والا کافر ہے جو کسی نبی سے بکس رکھے وہ کافر ہے کسی نبی پر عیب لگانا کفر ہے انبیاء کرام علیہ و والسلام کی جناب میں گستاخی کرنا یا ان کی فواحش و بے حیائی کی طرف منسوخ کرنا ان کو فواحش و بے حیائی کی طرف منسوخ کرنا کفر ہے مثلاً معزلہ یوسف علی نبینصلاۃ والسلام کو زنا کی طرح نسبت کرنا قفر ہے حضرت سعین یوسف نبی علاء نبی السلط السلام ذولہ خاں کے عشق میں در بدر پھرتے رہے یہ کہنا کفر ہے اگر کسی نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں کو کسی کاغذ میں لکھا اور پھر جان بوجھ کر اس, اس کاغذ کو نجاست میں پھینکا تو وہ کافر ہے جو معجزات انبیاء کا مطلق انکار کرے وہ کافر ہے اگر فلا نبی ہوتا تو میں اس پر ایمان نہ لاتا ایسا کہنے والا کافر ہے جو کہے میں نہیں جانتا کہ آدم علیہ السلام نبی ہے یا نہیں وہ کافر ہے حضرات پہ سیدنا خضر و ذوال ذوال قفل علیہم السلام کی نبوت کا انکار کفر نہیں کیونکہ یہ اجماع سے ثابت نہیں اگرچہ صحیح کو یہی ہے کہ دونوں حضرات نبی ہیں تو کفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں اس کے اور تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں امیا کرام کے بارے میں کیا عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے کس طرح کا ان کے متعلق ہمارا ذہن ہونا چاہیے کیا کہنے سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے یہ چند جھلک میں نے آپ کو یہاں عرض کرنے کی کوشش کی میرے میٹھے اور پیارے استعمالی بھائیوں میرے مدنی چلنے کے ناظرین الغرض اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کرام علیہ وسلام کی محبت عطا فرمائے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ کمال درجے کی محبت ادب و تعظیم عطا فرمائے اس کمال تعظیم و کمال محبت کا صدقہ جو صحابہ کرام علیہ کو نصیب و عطا فرمائے آپ نے آج کے اس بیان میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق و محبت اور ادب و تعظیم کی ایک جھلک دیکھی اور جو چیز سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے پتا چلی کہ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اسے پسند نہیں فرماتے آپ نے اسے زندگی بھر کے لیے تر کر دیا یہ کیسی پیاری اور عمدہ محبت کی مثال حضرت سعین ابوئی انصاری ربدی اللہ تعالیٰ علام پہ ہمیں پیش کر گیا ماہ رمضان کی آمد ہو چکی ہے اور ہمیں مدنی چینل کے ذریعے وقتاً فوقتاً یہ باتیں بتائی جاتی ہیں ہمیں مدنی مذاکرے ہوتے ہیں جیسے بھی امیر سنت کی زیارت بھی کر رہے ہیں مدنی چینل پر آپ کے مدنی مذاکرے ہوتے ہیں روزانہ تراوی کے بعد آج بھی کم اوبیش ساڑھے دس بجے کے آس پاس امید ہے ان مدنی مذاکرے کی نشش شروع ہو جائے گی اور زہر کے بعد بھی مدنی مذاکرے کی نشیش ہوتی ہے چار بجے کے آس پاس کم اوبیس تو اس میں بھی اور بھی یہاں ہم اپنے کم اوبیش ساڑھے نو بجے کے آس پاس ساڑھے آ, تفسیر قرآن بس سلسلہ تراویح ہے رمادان کا بھی سلسلہ دکھایا جاتا ہے اس میں بھی ہمیں کافی مدنی پھول دیے جاتے ہیں فیضان سہری سہری کے وقت جو ایک سلسلہ رہتا ہے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ درست ہے یہ غلط ہے ہمارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پسند فرماتے اسے ناپسند فرماتے ہم الحمدللہ ہیں ہم الحمد مسلمان ہیں ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اش کو محبت ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا سنتیں ہیں آپ کی کیا کیا ادائیں ہیں آپ کس طرح کھانا تناول فرماتے تھے کس طرح آپ کیا مبارک گفتگو کا انداز تھا کس انداز پر آپ کا سونا تھا کس انداز پر آپ کا چلنا تھا کس انداز پر آپ کا تبسم فرمانا تھا یہ سارے مدنی پھول ہمیں دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں ملتے ہیں آپ ایک بار قریب تو آئیے اعتقاف کی بہاریں شروع ہیں آپ اعتقاف میں عاشقان رسول کی صحبت میں آئیے تو صحیح مدنی قافلوں میں سفر تو کیجیے مدنی انعامات پر عمل تو کیجیے ہفتہ وار سنت و اجتماع میں شرکت کیجیے مدنی چینل دیکھیے الحمدللہ ہمیں ان تمام تر انداز زندگی کا پتہ چلے گا جو سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق ہیں جو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ دیکھتے رہتے مدنی چینل پر ہمیں سنتوں کا فیکر بنانے کی کوشش کرتا ہے جو ایک آکا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا انداز زندگی گزرا جو امت کے لیے عمل کے لیے اپنے اپنے پیاری پیاری ادائیں ہمیں عطا فرمائیں دعوت اسلامی ان اداؤں کو ادا کروانے کی ایک یوں سمجھیے کہ عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے جو ہمیں علم و عمل کا پیکر بناتی ہے اور با عمل عاشق رسول بناتی ہے ہمیں یہود و نصارہ اور غیر مسلموں کے جو طریقے ہیں ان کے جو انداز ہیں اس سے ہٹا کر ہمیں پیارے آتا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا متوالہ بناتی ہے تو یہ سلسلہ اے ایمان والوں روزانہ انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد یہیں فیضان مدینہ سے آپ مدنی چینل میں براہ راست دیکھیں گے میں آپ کو ایک بار پھر دعوت دیتا ہوں کہ آپ فیضان مدینہ میں ہونے والے احتقاب بھی شرکت کیجئے جو باب المدینہ کے ان کے لیے تو بڑا موقع ہے کہ تراوی سفاری جب آپ کہیں بھی تراوی پڑھے تراوی سفاری ہوتے ہی آپ فیضان مدینہ جان الحمد یہاں پر براہ راست مدنی مذاکرے میں شرکت کیجیے اور خوب یہاں برکتیں ہوں گی روزانہ اس فیضانے افطار میں مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے گھر بیٹھ کر بھی آپ افطار مدنی چینل پر یہ دیکھ سکتے ہیں مناجات لیکن جو مسجد کی فضائیں مسجد کا ماحول عاشق رسول کی صحبت ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے لائٹ چلی جائے گی تو کیا کریں گے کم از کم ل... یہ تو پریشانی بچیں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عقہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارا نصیب فرمائے آمین نبی رمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیے امیر علیہ السنت کی طرف